نتا چی ہے دل اس کو سنا نہ بنے کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبۂ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بین آئے نہ بنے کھیل سمجھا ہے کہیں چھوڑ نہ دے بھول نہ جائے کاش یوں بھی ہو کہ بن میرے ستا نہ بنے غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خت کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا ہاتھ آوے تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے کہہ سکے کون یہ جلوہ گری کس کی ہے پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بین آئے نہ رہے تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے بوجھ وہ سر سے گرا ہے کہ اٹھائے نہ اٹھے کام وہ آن پڑا ہے کہ بنائے نہ بنے اس پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے